لیٹس ہوتی ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی فلسفے نہیں ہے کوئی خناس بھرا ہوا نہیں ہے اگر کوئی بات اچھی کہی جائے دل کو لگنے والی بات اس لیے کہ بیریئر ہے نہیں یو کین اپروچ دیئر ہارٹس ڈائریکٹلی ہز دل خیزت بر دل ریزت آپ کی بات اگر دل سے نکلی ہے دل کی گہرائی سے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کوئی بات آپ نے کہی ہے سادہ ترین الفاظ میں کہی ہے ان کے دل پر جا لگے گی دل پر جا اترے گی از دل خیزت بر دل ریزت یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ دوسرا لیول ہے عوام الناس کے لئے فلسفوں کی ضرورت نہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مارکس کا فلسفہ اس لیے غلط ہے اور ڈاروین کے نظریے میں یہ خرابی ہے اور فلاں کے نظریے میں لوجیکل پوزیٹیوزم اس دلیل سے غلط ہے اور ایگزٹانشلزم کے اندر یہ فساد کو ضرورت نہیں وہ تو معضۂ حسنا اچھی بات نصیحت کی بات دل کو لگ جانے والے انداز میں سادہ انداز میں ان کے سامنے رکھی جائے یہ معائزہ حسنا ہے تیسرا لیول ہے وجا دل ہم یہ مجادلہ ہے یہ مجادلہ وہی باب مفال ہے جدل سے مجادلہ جدال جھگڑا جھگڑا کرنا پڑتا ہے مختلف مشنریز ہے جو کام کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں وہ شکو کو شبات پیدا کر رہے ہیں آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا بلکہ مجادلے میں جارحانہ حملہ بھی کرنا پڑتا ہے جیسے آج کل کرسچینٹی کے خلاف شیخ احمد دیدات جو ہیں جو کام کر رہے ہیں ایک اعتبار سے واقعہ یہ کہ وقت کی ضرورت ہے اگر یہ ضرورت ایک وقت میں ہندوستان میں پوری نہ کی ہوتی ایک مرد درویش نے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے عیسائی ہو جاتی اس لیے کہ جب انگریز یہاں آیا ہے اس کا دبدبا اس کی ستوت اس کا خوف اس کا روب اس سے مروبیت اس کا اپن دادا کر جی. جس درجے میں تھی پھر اس کے ساتھ ہی وہ مشنریز کی فوج کی فوج آئی جو کہ انگریز کا اقتدار شروع ہوا ہے ہندوستان میں بنگال سے تو کلکتہ ہی سب سے پہلا مرکز بنا ہے اور وہی پر کالج بھی بنا ہے وہی پر متبا لگا ہے اور انجیل جو ہے یہاں کی زبانوں کے اندر کروڑوں کی تعداد میں چھپ چھپ کر وہاں سے جو ہے وہ باٹی گئی ہے اور بڑے بڑے مشنریز آئے ہیں جن میں سے ایک پادری فینڈر جو ہے اس نے تو تہلکا بچا دیا تھا. کلکتے سے چلا ہے اور دلی تک پہنچ گیا اور جو درمیان میں شہر آیا ہے علماء سے اس نے مناظرے کی سب کو شکستیں دی اور یوں سمجھیے کہ فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا اب جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں میں کلکتے سے چل کر یہاں آ ہوں اور کوئی مسلمان عالم جب میرا مقابلہ نہیں کر سکا میں چیلنج ہے اوپن چیلنج تھرو کر رہا ہوں کوئی عالم آئے مجھ سے مناظر کرنے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس وقت کوئی کھڑا نہ ہو گیا ہوتا کوئی مرد درویش لیکن یہ کہ اللہ کی سنت ہے کھلے اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا تلس میں سامری وہ میں سامری کو توڑنے کے لیے اللہ نے کھڑا کیا مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ نام بھی ان کا رحمت اللہ تھا اور رحمت اللہ کی رحمت ان پر ہو انہوں نے پھر مناظرہ کیا اور شکست فاش دی یہ شرافت تھی پال فینڈر میں پھر وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا ہندوستان میں پھر رہا نہیں ہو پھر جا کر اس نے ترکی میں ڈیرا لگایا مولانا رحمت اللہ قیرانوی حج کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پر ترکی کے تمام علام کو اس نے شکستیں دی دارالخلاف ابھی خلافت ترکی کا زمانہ خلافت عثمانیہ کا سلسلہ جاری تھا وہاں سے انہیں کہیں اطلاع پہنچی کہ ایک ہندوستانی عالم دین ہے کہ جس نے اس پادری فینڈر کو شکست دی تھی لہذا وہاں سے کال آئی ہے حجاز میں کہ سنا ہے کہ وہ مولوی رحمت اللہ یہاں آئے ہوئے ہیں تو خدا کے لیے انہیں ہمارے پاس بھیجو اس پادری نے جو ہے یہاں پر ناک میں دم کر دیا ہے وہ جب جا رہے تھے اسے اطلاع مل گئی کہ وہی مولوی رحمت اللہ ہندی آ رہا ہے وہ وہاں سے بھاگے لیکن میں نے یہ سارا تذکرہ آپ کو اس لیے سنایا وہی رحمت اللہ کے رانوی جنہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا مدرسہ سولتیہ جو مکہ مکرمہ میں سنگ بنیاد پر رحمت اللہ کے کا رکھا ہوا ہے اگرچہ اس کے لیے ابتدائی سرمایہ دیا تھا سولت جہاں بیگم یہ بنگال کی ایک خاتون تھی صاحب سروت اس لیے نام اس کا ہے مدرسہ سولتیا لیکن حقیقت میں اور وہی مدفون ہے مولانا رحمت اللہ کے جو ہے وہی مدفون لیکن میں صرف ذکر کر رہا تھا یہ بھی ضرورت ہوتی ہے اور مجادلہ بلکہ مباہلا تک بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے سورہ آل عمران میں مباہلا کیا ہوتا ہے جب آپ نے دلیل کے میدان میں شکست دے دی تب بھی آپ کا ابھی جو مخالف ہے وہ بات نہیں مان رہا چپ تو ہو گیا بات نہیں مان رہا آخری دلیل ہوتی ہے آؤ بھائی آؤ مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تیری لانت ہو جائے یہ مباہلا ہے سو منب یہ جب عیسائی آئے تھے نجران کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا ان کے بڑے بڑے بطریق آئے تھے حضور کے ساتھ کئی دن تک گفتگو ہوتی رہی اور وہ تقریباً لاجواب ہو گئے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے پھر حضور نے یہ آئے تو اتری ہے سما نب تیل آؤ مباہلا کر لیں انہوں نے ہمت نہیں کی ضرورت نہیں کی مباہلا نہیں کیا اس لیے کہ یہ کام اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کہ یہ یقین ہو جائے کہ دل میں یہ مان چکا ہے اس کی اخلاقی شکست ہو چکی ہے اب صرف اقرار نہیں کر رہا ہے تو اس کا اظہار ہو جائے گا کہ اگر تو سچے ہو تو آؤ میدان میں اور کہو کہ اللہ مجھ پر لانت ہوتے تیری اگر میں جھوٹا ہوں لیکن یہ کہ وہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جسے یقین ہو کہ میں سچ پر ہوں جب وہ یقین اندر سے ٹوٹ چکا ہو تو پھر وہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کرے گا تو مباہلے کو بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت گھٹیا سے بات ہے قرآن مجید میں حضور کو حکم دیا گیا یہ الفاظ میں نے چند آپ کو گنوائے ہیں مناظرہ مجادلا مباہلا مناظرہ کا لفظ قرآن میں نہیں آیا عام طور پر ہمارے ہاں لفظ مناظرہ چلتا ہے لیکن یہ کہ مجادلہ قرآن میں آیا بار بار آیا جادلہم باللتی آسن جی ڈال کرو ان سے لیکن بھلے طریقے سے عمدہ طریقے سے ان کی سطح پر نہ اترو وہ غالم گلوچ پر اتر آئے تو یہ نہیں درست ہوگا کہ تم بھی غالم گلوج پر اتر آؤ تم اپنی شائستگی کی سطح کو برقرار رکھو جادلوم باللتی آسن پھر مباہلہ کا لفظ میں نے آپ کو بتایا بہرحال یہ جو دوسرے لیول پر جہاد ہے اس میں یہ تینوں کام جو ہے مختلف قسم کی صلاحیتیں اس کے لیے درکار ہیں جو دعوت بال حکمہ کرنا چاہتا ہے اس کا کام سب سے مشکل ہے سب سے کٹھن ہے اسے تو حکمت کی تحصیل کرنی ہوگی وہ میوتر حکمت فقدوت یا خیرن کثیرہ جو بلند ترین شے دین کی جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا اور جو آپ کو معلوم ہے چار جگہ جو ہے پرانے مجید میں تین مقامات پر تو خاص طور پر حکمت کی تعلیم کو حضور کے فرائض چہار گانا میں ٹاپ پر لایا گیا آخری ویو المحم الکتاب اول حکم لقن من اللہ علمین اس بار صفیم رسول من الفسم یتلو علیہم آیات ہی ویوزکی و المحم القتاب اول حکمہ کبار سلنا فی کم رسول بن کم یتلو علیہ کم آیات نا ویوزکی کم ویول مم الکتاب اول حولی با سف المینسن یتلو الم آیاتکیم ویو المحم الکتاب اول حکمہ تو حکمت کی تحصیل خود کی جائے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ مروجہ علوم آج کا جو لیول آف کانشسنس ہے آج کی جو علمی سطح ہے اس پر بات کرنے کے قابل ہوں اس گہرائی میں اتر کر قرآن مجید سے جو بوتی نکال کر لائے ہدایت کے ان کو پھر آج کی عقلی سطح پر پیش کرنا اس کے لیے تو لائف لانگ ہے یہ معاملہ آدمی پوری زندگی اسی میں کھپائے اسی میں لگائے اور پھر بولوم کے اتنے مختلف گوشے ہو گئے کہ ایک ایک کے لیے آپ کو چاہیے کہ پوری پوری ٹیمز ہو ڈاروین کے نظریہ ارتقا کو گالی دے دینا تو آسان ہے لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کرنا دلیل کے میدان میں یہ تو آسان کام نہیں مارکس کے فلسفے کو کفر قرار دے دینا بہت آسان ہے فتوا دے دینا لیکن اس کا مقابلہ کرنا اس کا توڑ کرنا اس کی دلیل کے ساتھ اس کو, کو رد کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں یہ وہ کام تھا کہ جو ابن تیمیہ نے اور امام غزالی نے کیا تھا رحمت اللہ علیہما اپنے وقت میں یہ ساتویں صدی ہجری کے دوران جب ہوا ہے معاملہ جب یونان کی منطق یونان کا فلسفہ یہ جب عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے ہیں تو ار رد عل منتقی یہ امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے تو وہ منطق کا جو علم ہے پہلے خود حاصل کیا ہے تو اسی تلوار سے کاٹا ہے ان کی منطق کو اسی طریقے سے تحافت الفلاسفہ اگر امام غزالی نے کتاب لکھی ہے تو اگر یونان کے فلسفے کی گہرائیوں کے اندر وہ نہ اترے ہوئے ہوتے تو اس فلسفے کی نفی کیسے ممکن تھی آج بھی یہ فیلڈ سب سے مشکل ہے سب سے اہم ہے بدقسمتی سے اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے اسلام کے لیے نعرہ اسلام کے لیے سیاسی مہم اسلام کے لیے اسی طرح کی اور جو بھی عوامی سطح پر کوئی دعوت و تبلیغ یہ کام تو ہو رہا ہے لیکن یہ جو سب سے اہم ہے بدھ الاس ابین رب قبیل حکمت ہے بل معطل حسن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تبلیغی جماعت بھی بڑے پیمانے پر کر رہی ہے اچھی بات نصیحت کی بات دل میں اتر جانے والی بات اس کو خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہمارے عام جو دوسری اور جماعتیں ہیں ان کا بھی زیادہ تر جو ہے ہمارا لوور مڈل کلاس جو ہے اسی کی ذہنی سطح تک اصل میں تبلیغ کا جو حق کسی درجے میں اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا اگر حق کسی درجے میں ادا ہوا تو اس لیول تک ہر فلسوفیکل لیول پر یہ بات کا حال بالکل نہیں ہو پائی اور یہ بات میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس سطح پر تو ایک کتاب جو لکھی تھی علامہ اقبال نے وہ چھ لیکچرز جو ہیں ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام اور میرے نزدیک صرف دوسری کتاب اس کے بعد میں آئی ہے وہ ڈاکٹر رفیعن ان کی کتاب ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر باقی میرے علم کی حد تک جو ہے اس فلسوفیکل لیول پر بات ابھی نہیں ہو پائی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان تینوں لیولس پر یہ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے جہاد درکار ہے جہاد کس معنی میں ہے کہ خلا تو ہے نہیں باطل نظریات کے ساتھ مقابلہ ہے یہ نظریاتی تصادم ہے جو ہوگا آپ کو اپنی دلیل دینی ہوگی ان کے پاس دلیلیں ہیں ان کے دلیلوں پر آپ کی دلیل غالب آئے گی تب آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگی تو یہ جہاد ہے اور اس میں جان بھی کھپے گی مال بھی کھپے گا ادارے بنائیے انسٹیٹیوشن بنائیے نوجوانوں کو تربیت دیجئے ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کیجئے پھر اس کے لیے جو بھی مالی وسائل ہیں ان کو فراہم کیجئے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی سطح ہے اب آئیے دوسری سطح اور یہ ٹاپ موس جو ہے وہ ہے دین کی اقامت کے لیے قلب دین کے لیے تاکہ اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بچ جائے تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے تاکہ اللہ کا دین کل نظام زندگی پر غالب ہو جائے یہ بھی پاک اصطلاحات ہیں اقامت دین دین کو قائم کرو دین صرف تبلیغ کے لیے نہیں آیا ہے دین چاہتا ہے اسے قائم کیا جائے وہ ایک نظام ہے اسے غالب کرو پورے نظام زندگی پر چھاپ اس نظام کی قائم ہو جائے تکبیر رب ربر رب, رب کی کبریائی نافذ کرو اللہ اکبر کہہ دینے سے تو بات نہیں بنتی یہ تو آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر حقیقت میں تو جب تک کہ اللہ کو بڑا مانا نہ جائے اس کی بڑائی جو ہے تسلیم نہ کی جائے اس کی بڑائی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہر شہ پر کتاب و سنت کی بالادستی ہو جائے دستور پر بھی اور عدلیہ پر بھی اور مقننا پر بھی ہر شہ پر پورے نظام پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی ہو تب وہ اللہ اکبر تب اللہ سب سے بڑا ہے ورنہ تو کیا ہے صرف مسجد میں اللہ بڑا ہے بلکہ مسجد میں بھی کچھ چودھری لوگ زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کا اپنا اقتدار اور ان کی آپس کی جو ہے کشاک چلتی رہتی ہے لیکن یہ کہ کسی درجے میں بڑا ہے تو مسجد میں ہے باقی تو باہر تو کہیں اللہ بڑا نہیں ہے بینک میں تو اللہ تعالی نے جس چیز کو جس کو یوں سمجھیے کہ حرام چیزوں میں سب سے زیادہ خبیص سے قرار دیا جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سارا نظام معیشت تو اسی پر ہے اور آپ نفاذ شریعت ایکٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی اس کو برقرار رکھنے اور جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں بب تو اللہ بڑا کہاں ہوا اللہ تو بہت چھوٹا ہے بلفیل مرحب کا اللہ کو بڑا کرو وہ جو اقبال نے کہا تھا یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک یا غوش میں تصویر و مناجات وہ مسلک کے مردان خداگاہ خدا مست اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات اور اسی کی پھپتی چستی تھی علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد صرف نماز کی آزادی انگریز نے دی تھی نا روزہ رکھو اس کا کیا بگڑتا ہے قانون اس کا چلے گا حکم اس کا بالا تر ہوگا رکھو اپنے پاس اپنا قانون شریعت اپنا جو بھی نظام ہے وہ اپنے گھروں میں رکھو اس کی تلاوت کر لو اس سے ثواب حاصل کر لو یا ایسانے ثواب کر دو باقی یہ کہ نظام تو ہمارا چلے گا بالا دستی تو ہماری لیکن یہ کہ اس وقت بھی کچھ علماء تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ان حکمرانوں کو کوئی تشویش لاحق ہو جائے اس لیے کہ ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی اور یہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مرشد اور بہت بڑے صوفی کا قول ہے یہ میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ اس وقت وہ ایک مذمت کے درجے کی بات ہو جائے گی لیکن یہ کہ واقعہ ہے اسی پر بھپتی چست کی تھی علامہ اقبال نے کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد تو آپ قامت دین کہیں تکبیر رب کہیں یا جیسے کہ آتا ہے حدیث میں پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ہم میں سے ایسا ہوتا ہے جو جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی حوث میں مال غنیمت کے لالچ میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو جنگ کرتا ہے کسی حمیت قبائلی حمیت میں فرض کیجئے کوئی مہم بھیجی جا رہی ہے کسی ایسے قبیلے کے خلاف کہ جس سے کوئی پرانی پرکاش چلی آ رہی ہے تو بڑے شوق سے چل رہے ہیں اب بظاہر تو یہ کہ حضور کے بھیجے ہوئے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن دل میں امنگے یہ ہے کہ پرانے انتقام جو ہے اس کی آگ کو فروغ کرنے کا موقع ملے گا تو حمیت میں جنگ کر رہا ہے کوئی مال غنیمت میں جنگ کر رہا ہے کوئی شخص جو ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کر رہا ہے تو ان میں سے کون ہے کہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا حضور نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی صبی اللہ نہیں مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جہاد کرتا ہے منجاہ دو کل مت اللہ کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہوتا ہے اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو ہے اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہوتا ہے جو اس کے لیے کرے گا اسی کے لیے پھر اصطلاح ہے اظہار و دین الحق الی جو قرآن مجید میں تین مرتبہ آیا ہے کہ حضور کی بے جو ہے خاص طور پر وہ اس مقصد سے ہوئی ہوس اللہ رسول اہو بل ادا و دین الحق رحو الدین تین مرتبہ سورہ توبہ میں والباً آیت نمبر تینتیس ہے سورہ فتح میں آخری سے پہلی آیت ہے غالباً اٹھائیس ہے اور سورہ صف میں آیت نمبر نو ہے تین مقامات پر ہوزی ارس اللہ رسول ابو بل خدا ودین الحق زیردین کل لی ولا کرل مشلکون ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے سورہ صف کی آیت اور سورہ توبہ کی آیت وہ کفاب اللہ ہے تو ولاء کرے مشلکون کی بجائے و کفا ب شہیدا کے الفاظ پر ختم ہوئی ہے سور فت کیا ہے لیکن وہ حصہ بالکل مشترک ہے ایک شوشے کے فرق کے بغیر ارس رسا دین الحق نے نےجا ہی اس لیے ہے کہ دین کو غالب کر یہ جو جہاد ہے یہ جاد بلند ترین چوٹی ہے اب یہاں نوٹ کیجیے نظام کو بدلنے کے لیے اور کسی نظام کو قائم کرنے کے لیے اب جو جہاد ہوگا وہ طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراو ہوگا اب صرف نظریاتی تصادم نہیں ہوگا دعوت کی سطح پر نظریاتی تصادم ہوگا. ایک نظریہ دوسرے نظریے کے مقابلے میں شرک کا ابتحال ہے توحید کا اس بات ہے اس کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں باطل کا ابتحال ہے حق کا احقاق ہے دلائل دیے جا رہے ہیں جان اور مال تو کھپ رہا ہے محنت ہو رہی ہے لیکن ہے نظریاتی تصادم لیکن جب آپ نظام کی بات کریں گے اب ہوگا طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراؤ یہ فزیکل جسمانی تصادم ہوگا کیوں اس لیے کہ ہر نظام جو کہیں قائم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے مراعت یافتہ طبقات ہے جب آپ نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں ان کے مراعات پر ان کے مفادات پر آنچ آتی ہے نظام کوہنا کے پاس بانو یہ مارت انقلاب میں ہے جاگیرداری نظام آپ ختم کرنا چاہتے ہیں جاگیردار کھڑا ہو جائے گا آپ کا راستہ روکنے کے لیے پورا تشدد کرے گا اپنی پوری طاقت کو بروئے کر لائے گا بادشاہی نظام ختم کرنا چاہتے بادشاہ اپنی پوری فوج کو اور اپنی پوری صلاحیت کو اور پوری قوت کو لے کر مقابلے میں آئے گا ابھی آخر زیادہ سال تو نہیں ہوئے تیرہ چودہ برس ہوئے ہیں ایران کے اندر تبدیلی آئی بادشاہی نظام ختم ہوا لیکن ہزاروں لوگوں کو جانے دینی پڑی ساوک کے بھیڑیے جو ہیں جو جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو جو ہے کیا ہے ان کے کو جو ٹارچر ہوا ہے ان کے جیلوں کے اندر پھر جو فوجوں نے جو بھی فائرنگ کی ہے اور ہزاروں کو مارا ہے تو بادشاہی نظام آسانی سے ختم ہونے والا تو نہیں اس کے لیے تو میدان میں آنا پڑے گا اس کے لیے اب جان ہتھیلی پر رکھنی پڑے گی اس کے لیے اب تصادم ہوگا اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی اب قوت قوت کے مقابلے میں آئے گی البتہ اس لیول پر بھی سمجھ لیجئے وقت بہت کم رہ گیا ہے میں اب اختصار سے کام لے رہا ہوں اس کے بھی تین لیول ہیں پہلا لیول وہ ہے کہ جس میں یہ تصادم یا طرفہ ہوتا ہے زیادہ وقت نہیں ہے میں صرف ایک لفظ کے اندر ہی وضاحت کر دوں گا جیسے کہ مکے میں ہو رہا تھا بارہ برس تک گالیاں دی جا رہی ہیں ادھر سے خاموشی ہے تحمل ہے صبر ہے یا دعائیں ہیں ارفا باللتی احسن آسن ہو رہا ہے کوئی جوابی کارروائی نہیں لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے تپتی ہوئی زمین کے اوپر پتریلی زمین کے اوپر اور گردن کے اندر جو ہے لسی ڈال کر جیسے کہ کسی جانور کی لاش کو گھسیٹا جائے بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے لیکن صبر کرو جھیلو نو no کوئی جواب نہیں جوابی کارروائی نہیں کوئی انتقام نہیں خبابل ان عرد کو لٹا دیا گیا ہوا دیکھتے ہوئے انگاروں پر لیٹے رہو اور دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹا کر اوپر ایک شخص جو ہے اس نے پاؤں رکھ دیا کہ ہلو بھی نہیں ٹھیک جھیل رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں. حضرت اس یاسر حضرت سمیہ دونوں کو شہید کر رہا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ابو جہل نے شہید کر دیا صبر کرو یا یاسرڈ کو مل جنگا یاسر کے گھر والوں صبر کرو جہرو برداشت کرو تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے گویا کہ ٹکراؤ تو ہو رہا ہے آئے دوسری طرف سے کیا ریزسٹینس ہے لیکن پیسو ریزسٹینس ہے ڈٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں پیچھے کوئی ایک بھی نہیں ہٹا کوئی نہیں کہ جس نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو دوبارہ اختیار کر لیا کوئی ایک نہیں کہ جس نے نبوت محمدی کا جو ہے وہ کلادا اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جس نے کہ سرے تسلیم خم کر دیا تم جسم جو ہے اس کو جلا دو اس کو راہ کر دو ختم کر دو جان اور جسم کا رشتہ منقطع کر دو ہمیں اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن پیچھے قدم نہیں ہٹے گا جس وقت حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا جیسا کہ میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں اس وقت بھی زبان پر الفاظ آہاد آہا دن ایک ایک بس ایک, ایک ہی کو مانوں گا کسی اور کو نہیں مانوں گا ہے لیکن اس کا نام ہے پیسو ریزسٹنس یا پیسفل رجسٹینس جوابی انتقامی کارروائی کوئی نہیں ہے اور یہ انتہائی پروفاؤنڈ اور انتہائی کانکلوسو جو ہے در حقیقت یہی سٹیپ ہے میرا حال ہی میں جو مضامین وقت میں چھپ رہے اس میں دو ہفتے پہلے یہ مضمون آیا تھا جمعے کے روز کہ اصل فیصلہ کل مرحلہ یہی تھا محمد الرسول اللہ کی کامیابی صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت اسی میں اگر فوری طور پر صحابہ بھی وائلنٹ ہو جاتے ریٹیلیٹ کرتے تو ابھی تعداد اتنی کم تھی کہ انہیں فوراً کچل کر رکھ دیا جاتا لیکن چونکہ کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو رہی لہذا انہیں بھی پوری قوت کے ساتھ کچلنے کے لیے اخلاقی جواز مہیا نہیں ہو رہا اگر جوابی کارروائی ہوتی تو اخلاقی جواز مل جاتا لیکن یہ کہ ایک وقت تک اجازت نہیں ہے کفو ایدی یکم اپنے ہاتھ بنے رکھو یہ پہلا مرحلہ ہے تصادم یکطرفہ ہے دوسرا مرحلہ ہجبت کے بعد شروع ہو گیا کھول دیے گئے ہاتھ آج ان لوگوں کے اجازت دے دی گئی جن پر ظلم کو ستم کے پہاڑ توڑے گئے اب تک ہاتھ ان کے بندے ہوئے تھے کفو اید ایک کا حکم تھا اب اجازت ہے یو کین گو اب عید کا جواب پتھر سے دو یہ دوسرا مرحلہ ہے تیسرے مرحلے میں پھر ظاہر بات ہے کہ جب حضور نے اقدام کیا چیلنج کیا ریٹیلیشن شروع کی آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے ان کے کیریوین روٹ کو جو ہے مخدوش بنا دیا گویا کہ اکنامک سٹرنگولیشن ہو رہی ہے اکنامک بلاکیٹ ہو رہا ہے مکے کا اور قریش کا اور پھر یہ کہ پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہی ہے کہ مختلف قبائل جو ہے مکے کے آس پاس اور مدینے اور مکے کے درمیان ان سے اب حضور کے سلح ہو رہی ہے وعدے ہوتے چلے جا رہے ہیں گویا کہ پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو قریش اس کے بعد انہوں نے یوں سمجھے کہ تنگ آمد بجنگ آمد سانپ جیسے کہ آپ کو بتاؤ سانپ کے لیے بڑے کرتب کرنے پڑتے ہیں کہ بل سے نکلے کسی طرح تو گویا کہ حضور نے جو اقدام کیا تھا جو مہمیں بھیجی ہیں چھاپا مار دستے بھیجے ہیں اس کے نتیجے میں یہ سانپ نکلا ہے مکے سے یہ ایک ہزار کا لشکر جو آیا ہے میدان بدر میں یہاں سے اب تلوار سے تلوار ٹکراؤ شروع ہوئی اس کا نام ہے کیتال اب کیتال شروع اس لیول پر آ کر جہاد کے بنا ہے اگر آپ گنتی کریں گے تو یہ نواں لیول ہے میرے حساب سے پہلا تین ویسے تو تین ہیں بڑے بڑے لیولس جو اس ڈائگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے لیکن پہلے لیول پر تین ہیں نفس کے خلاف جہاد شیطان کے خلاف جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد دوسرے لیول پر پھر تین ہیں دعوت بالحکمہ دعوت بل الحسنہ دعوت بالمجادلہ ومناظرہ پھر تیسرے لیول پر پیسو رجسٹینس ایکٹو رجسٹینس اور آرمڈ کانفلکٹ تسادم کتال جنگ یہ ہے کہ جس کا نام ہے کتال فی سبیل اللہ یہ گویا کی نمی منزل ہے اس حساب سے لے اور یہ چوٹی ہے یہی وجہ ہے سورج سف میں فرمایا جو اس چوٹی پر پہنچ گیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا ان اللہ یو ہب الزین فی سبیل سفن کا بنیان مرسوس اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سفید باندھ کر گویا کہ سیشہ پلائی ہوئی دیوار یہ محبوبی ہے کا مقام یہ بلند ترین مقام ہے ہمارے دین کے اعتبار سے میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ حدیث جبرائیل میں بلند ترین مقام احسان کو کہا گیا ہے احسان کیا ہے اس پوری عمارت کو ذہن میں رکھیے احسان در حقیقت ایمان کی اور گہرائی اور گہرائی اسی لیے یہ دو ایروز لگائے ہیں یہ ایمان کی بنیاد اس کو یوں سمجھیے درخت جتنا اوپر جائے گا اتنی ہی جڑ نیچے بھی جائے گی جتنا بلند درخت ہوگا اتنی جڑ گہری بھی ہوگی اگر یہ جہاد کی نوی منزل تک آپ پہنچ رہے ہیں تو ایمان بھی تو بہت گہرا جانا چاہیے اور یہ ایمان کی گہرائی اور گہرائی اور اس کی شدت کا ہے جس کو کہا گیا ہے کہ انکاحب اللہ کانا کا ترا حفین تکن ترا حفین یاراک جب ایمان کی وہ گہرائی ایمان کی شدت اس کی گرائی بڑھتی چلی جائے گی تو اس پوری عمارت سے ایک اور حسن پیدا ہوگا نکھار آئے گا اب یہ نماز بھی ہوگی تو یہ مراج المومنین بن جائے گی اب یہاں پر حج بھی ہوگا تو اس کے جو روحانی اثرات و برکات ہیں وہ اور ہوں گے اور ایک عام مسلمان کا حج جو ہے وہ کچھ اور ہے ایک عام مسلمان کی نماز سواب اس کو بھی ملے گا اس نے وقت لگایا ہے لیکن ایک وہ ہے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اس کی نماز جو ہے وہ کچھ اور ہی شہ ہوگی وہ تو گویا کہ مراج المومنین ہے اسی طرح اس پوری عمارت پر نکھار آ جائے گا حسن اور رہنائی میں اضافہ ہوگا اس لیے اسے احسان کہا گیا احسان کو لیول نہیں ہے احسان اسی کیفیت کے اندر شدت گہرائی اس کے اندر حسن اس کے اندر دل آویزی کی کیفیت جو ہے اس کا بڑھ جانا ہے کہ یقین اور جو ہے زیادہ گہرا ہوگا اس کی گہرائی اور گہرائی جو ہے بڑھے گی تو اس کے اندر نکھار بڑھتا چلا جائے گا یہ احسان ہے یہی وجہ ہے کہ وہ آج جو میں نے سورہ معدا کی سنائی تھی اس میں فرمایا گیا لئے سال الزین عامن عامر السوالحات جو ناہم فیما ایزامت تکاؤ وہ آمنو عامرس وال سمت تکاؤ وہ سمت وَأَحْسَنُوا و, و يُحِبُّ محسنین یہ ہے تین مراحل ایک ایمان قانونی ایمان یعنی اسلام دوسرا ایمان حقیقی ایمان تیسرا وہ درجہ احسان کا ہے تو یہ در حقیقت تعبیر کے مختلف انداز ہے بات ایک ہی ہے بہرحال یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اب میں آخری بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے اس دور میں وہ جہاد فی سبیل اللہ فی الواقع امت کی طرف سے نہیں ہو رہا بہت چھوٹے چھوٹے گروپ تو میں مانتا ہوں افغانستان میں جہاد ہوا جائز جہاد ہوا اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جہاد ہوا جائز جہاد تھا اگر اپنی مال کی حفاظت کے لیے کوئی جان دیتا ہے شہید ہے تو وہاں انہوں نے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جانے دی ہیں شہید لیکن جہاد فی سبیل اللہ شہ دیگر ہے وہ تو دعوت کا مرحلہ طے کر کے ہو دعوت کا مرحلہ اس کے تقاضے پورے کر کے جب درجہ بدرجہ سیڑھی ب سیڑھی اس بلندی پر پہنچ کر ہو تب تال ہو یہ قتال آتا ہے اس وقت جبکہ ایک طرف دعوت کس حد تک دی جا چکی ہو کہ اتما میں ہجت ہو جائے اس سے پہلے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ کہ کھلیان پوری طرح صاف ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے معلوم ہو جائے کہ جو مقابلے میں وہ اسلام کا دشمن ہے لیکن یہ کہ اگر یہی مسئلہ چل رہا ہو کہ ابھی تو ابھی تو ایشوز ہی کلیئر نہیں ہے سامنے جو ہے وہ کس وجہ سے لڑ رہا ہے اور آپ کس وجہ سے لڑ رہے ہیں ابھی یہی بات واضح نہیں ہے ابھی آپ نے دعوت کہا قدائی نہیں کیا آپ نے ہجرت قائم بھی نہیں کی اور, اور آپ نے تلوار ہاتھ میں لے لی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کی بلند ترین چوٹی والا قتال نہیں ہے یہ قتال ہے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے قتال یہ قتال ہے اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے قتال جائز تو ہے لیکن در حقیقت ان میں وہ گروپس تو تھے آج کشمیر میں بھی ایسے گروپس ہیں کہ جو واقع جہاد فی سبیل اللہ ہی کے لیے کتاال کر رہے لیکن بالعم جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ہو رہا ہے اسی لیے وہاں وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے اسی طریقے سے جہاد افغانستان میں کوئی گروپس تو ایسے تھے یقیناً تھے جو پہلے بھی دعوت کا کام کر رہے تھے اور ابھی وہ تلوار ہاتھ میں نہ لیتے ہتھیار نہ اٹھاتے اگر رشیا کی آمد وہاں نہ ہو جاتی رشین افواج کی یا یہ کہ وہاں کمیونسٹ کو نہ ہو گیا ہوتا تو دعوت کا مرحلہ بہت سے لوگ تھے نوجوان تھے ڈاکٹرز تھے انجینئرس تھے جیسے ہم لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ایسے وہاں کام ہو رہا تھا قتال کی نوبت اس درجے میں ابھی نہ آتی اگر وہاں یہ کرشین جو ہے انویشن نہ ہو جاتا تو وہ اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو اپنی وہ حق خود ارادیت کے لیے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جائز جنگ ہے اس میں جو بھی اپنی جان دے گا وہ شہید ہوگا لیکن وہ شہادت جو کیتال فیس عبید اللہ میں ہوتی ہے جس کا کہ مرحلہ آتا ہے اطمام ہجت کے بعد اور اس کی ایک دوسری شرط لازم یہ ہے کہ وہ ایک قائد ایک امام کی پشت پر ایک منظم جماعت کی شکل میں ہو یہ مختلف گروہ اور مختلف گروپ اور آپس میں ان کی پٹ یہ جہاد سبیل اللہ نہیں ہے یہ صورتحال اب جو ان میں سے ہے وہ تو اللہ ہی جانے جس کی کوئی انفرادی نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگی اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے الم و دے گا جو نقشہ سامنے ہے ادھر بھی گروپ ہے 15 سولہ گروپ سے ادھر بھی تھے وہ پانچ چھ گروپ یہاں تھے پانچ چھ گروپ اور تھے کشیوں کے گروپ تھے کسلیوں کے گروپ تھے اینڈ اس وقت جب کہ اب جب روسیوں سے جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی آپس میں بھی ان کی کھٹپٹ ہوتی تھی کسی ایک امام کے پیچھے یہ جمع نہیں ہوئے یہی وجہ ہے کہ اس میں جو بھی برکت آتی ہے جو اللہ کی طرف سے جو میں نے وہ حدیث سنائی ہے عامور کم خم سن اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا وہ جماعت ایک جماعت کی شکل میں رہو وہ سم اور جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں سب و والی لسن بے سنو اور مانو وہی ہی ایسی منظم جماعت جماعت ہے وہ سم ہے وہ تات پھر ہجرت و جہاد کا سارا پروسیس اس جماعت کے تحت ہو رہا ہو تب ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے لیے چشم گیتی منتظر ہے نوع انسانی اور یوں سمجھ یہ عالم انسانیت اس کی راہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا گروہ کوئی ایسی جماعت جو اس طریقے سے جو ان لوگوں پر مشتمل ہو جو اول وہ جہاد کر چکے ہوں المجاہد و منجاہدہ نفس ہوں جو اپنے نفس کو زیر کر چکے ہوں جو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر چکے ہوں جو پورے کے پورے سموچے کے سموچے اسلام میں داخل ہو چکے ہوں پھر وہ لوگ انہوں نے اتمام حجت کیا ہو دعوت کا حق ادا کیا ہو دلیل سے مقابلہ کیا ہو دلیل کا دلیل سے دلیل کو کاٹا ہو عوام عوام الناس تک بھی معاہدۂ حسنا کے ذریعے سے دعوت کا حق پہنچا دیا ہو باطل جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے انہیں شکست دی ہو. پھر یہ کہ جب مرحلہ آئے پھر پیسو رجسٹنس کے مرحلے سے گزرے ہوں اور پھر یہ کہ جب وقت آیا ہو اتنی طاقت جمع ہو گئی ہو اور اس طرح منظم ہو گئے ہوں کہ ایک امام کے تابے ہو کر بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علسم و طاط پھر اس رے ول یس رے ول ہم نے بیت کی تھی آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں اور پھر جن کو بھی آپ امیر بنائیں گے جن کو بھی ذمہ داری کا منصب دیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں وہ الا اللہ والان نقل ابلحق اینماق اللہ علان خافف اللہ البتہ حق بات جو بھی ہوگی جو رائے ہوگی وہ ضرور پیش کریں گے کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کی ملامت کے خوف سے اپنی زبانیں بند نہیں کریں گے یہ بیٹھ کی ہے تو وہ مرحلہ قتال کا شروع ہوا ہے ورنہ یہ کہ اس سے پہلے وہ جہاد تو ہو سکتا ہے بغیر جماعت ذاتی جہاد بھی ہو سکتا ہے انفرادی سطح پر دعوت کا کام اداروں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تیسری لیول کا جہاد اس کے لیے عام کمبمسن بل جماعت و سم و تاط ول ہجرت و فی صبی اللہ یہ شرط لازم ہے اگر یہ نہیں ہے تو اس جہاد کو جہاد فی صبی اللہ قرار نہیں دیا جا سکتا بارک اللہ لی و لم فرق قرآن عظیم و نفانی ویا کم بل و